بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا نضلل ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلى الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین اما بعد برادران اسلام آج اس نشست میں ہمارے درس کا عنوان ہے ولنٹائن ڈے دوستو میں اپنی گفتگو کو مزید اگے بڑھاؤں اس سے پہلے میں اپ لوگوں کے سامنے اللہ جل وعلا کا ایک فرمان پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ جل وعلا نے قران مجید میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایها الذين आमनوا قوا انفسكم واهليكم ناروا وقودها الناس والحجاره اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچالو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر رہیں علیہ ملائکت الخلاد جس پر بڑے ہی سخت طبیعت فرشتے مقرر لا یا آسون اللہ امر ہوں یا فعلون میں جو اللہ کی حکم کی بالکل بھی نافرمانی فرمانی نہیں کرتی اللہ جل اعلی جو حکم بھی ان ملائکہ کو دیتا ہے اسے وہ بجا لاتی ہیں ازدان قدر دین اسلام دراصل ایک پاکیزہ دین ہے جس نے ہمیشہ انسانیت کو عفت اور پاک دامنی کا درس دیا ہے اللہ, اللہ وآلہ نے قرب زینا اور تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ یہ نہیں فرمایا ولا فعلو زینا کہ تم زینا مت کرو بلکہ یہ فرمایا کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ یعنی جو اقوال جو افعال تمہیں زنا میں مبتلا کر دیں ان کا بھی ارتکاب نہ کرو اللہ التقدس و تعالی نے امت مسلمہ کے لئے عصوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے قولہ تعالی لقد كان لکن في رسول الله عصوہ حسنہ اور یقیناً تمہارے لیے ہمارے رسول کے اسوے میں بہترین نمونہ ہے معاملہ عقیدے کا ہو عبادت کا ہو لین دین کا ہو تجارت کا ہو شادی بیاہ کا ہو اخلاقیات کا ہو امت اسلام کے لیے اسوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے مگر ہم افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک کثیر تعداد اہلِ اسلام کی اپنے آپ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلوانے والی خوصوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے عصوے سے دور ہیں لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنن سے آشنا نہیں ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں اس بات کی زندہ مثال آپ لوگ دیکھ لیجئے چودہ فروری کو کثیر تعداد اسلام کی یہ دن مناتی ہے آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتی ہے ایک دوسرے کو پھول دیتے لیتی ہیں اب ان سے اگر سوال کیا جائے کہ اے وہ جو یہ لوگ مناتی ہو تم لوگ کس کی تقلید میں یہ دن منا رہے ہو اس دن کی ایجاد کس نے کی کب ہوئی کیسی ہوئی اس کی حقیقت کیا ہے اکثریت اس سے آگاہ نہیں ہے بلکہ دیکھا دیکھی یہود و نصارہ کی تقلید کر رہی ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا فا ہوا و وہ انہی میں سے ہے میرے بھائیوں میرے دوستو میں بتلاتا ہوں کہ اس دن کی کیا حقیقت ہے دراصل والنٹائن ایک یہودی کا نام ہے جس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر شادی سے پہلے اگر نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی زنا کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں کوئی کباہت نہیں حکومت برطانیا نے اس یہودی کو پھانسی دی اس وقت کی نئی جنریشن نے اس کی یاد میں یہ دن منایا تب سے یہ دن کیریڈ چل پڑی اور یہ غلاظت یہ خواصت آہستہ آہستہ اہل اسلام کے دامن سے آ کر لگ گئی اور ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی نے اس کو اپنا لیا اب بڑے زور و شور سے اس دن کو منایا جاتا ہے اور اس کی ساری حقیقت کسی سے مخفی نہیں ہے سب کے سامنے آیا ہے اور آخر میں میں تمام والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ اللہ اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کیجیے ان کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دیں صحابہ کرام صحابیات کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دیں نہ کہ وہ کفار کی تقلید کر کے ان کے نقش قدم پر چل کر جہنم کی راہ لیں اللہ جہ تمام اہل اسلام کو صحیح فہم عطا فرمائے وما علينا وصل اللہ علی نبینا محمد اجماعین